اور بے شک ہم نی زبور میں نسد کے بعد لکھ دیا کہ اس عزمے کے وارث میرے کا بندی ہوں گے